نل کل ش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 تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اللہ یہ کہ مشیت اللہ یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں یعنی یہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے تو حق و باطل کے مقابلے میں ترجیح دے کر قبول کرنے والے ہیں نہیں اب ان کے حق پرست بننے کی صرف ایک ہی صورت باتی ہے اور وہ یہ کہ عمل تخلیق و تکوین سے جس طرح تمام بے اختیار مخلوقات کو حق پرست پیدا کیا گیا ہے اسی طرح انہیں بھی بے اختیار کر کے جبلی و پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے مگر یہ اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے لہذا تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ تعالی براہ راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو مومن بنائے گا وَكَذَلِكَ جعلنا لكل نبي عدوا شيطنا الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما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 جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں یعنی آج اگر شیاتی نے جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہو ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں خوشائند باتوں سے مراد وہ تمام چالیں اور تدبیریں اور شکوک و شبہات و اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو دائی حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں پھر ان سب باتوں کو بحثیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے ادوار سے محض تھوکا ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے یہاں ہماری سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے اور اپنی عظیم شان اسکیم میں اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مسائد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے کسی چور کی چوری کسی قاتل کا قتل کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد اور کسی کافر و مشرق کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اسی طرح کسی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی و محبوبیت کی سند حاصل ہے اگرچہ آخر کار کسی خیر عظیم ہی کے لیے فرما روای کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت خیر و شر اور صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے اس لیے اپنی بزرگ تر مسلحتوں کے بنا پر وہ طاعت اور معاشیت ابراہیمیت اور نمرودیت موسویت اور فرعونیت آدمیت اور شیتنیت دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق یعنی جن اور انسان کو خیر اور شرم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینے کی آزادی عطا کر دی ہے جو چاہے اس کارگاہ عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کرے اور جو چاہے شرک کا کام دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مسلحتیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے لیے کام کرنے والوں کو حاصل ہے اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں نہ کہ شرک کو اس کے ساتھ یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کے مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کسی نہیں ہے جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقے کو غالب کرنے کے لیے جد کرنا ہے اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی صحیح و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے طاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت اور رہنمائی اور تائید و نسخ تمہارے ہی ساتھ ہے کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں۔ یا ان شیاتی نے جن نوس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پاکی قوتوں کو اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نہیں اگر تم نے واقعی حق اور ڈیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عظم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا ورنہ موجزوں کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک کو کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا وَلِتَصْوَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ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 اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اس فکرے میں متکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خطاب مسلمانوں سے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ تمام حقیقتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلوۂ حق کی جدوجہد کرنی ہوگی تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا صاحب عمر تلاش کروں جو اللہ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ایسا کوئی موجودہ بھیجے جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو واقعات کی توجہ میں آج گھڑی گئی ہو تمام وہ لوگ جو کتب آسمانی کا علم رکھتے ہیں اور جنہیں انبیاء علیہ السلام کے مشن سے واقفیت حاصل ہے، اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ٹھیک عمر حق ہے اور وہ عزلی و عبدی حقیقت ہے جس میں کبھی فرق نہیں آیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ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 اور ان کے عقائد تخیلات فلسفے اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاسہ رائیوں پر مبنی ہیں بخلاف اس کے اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے نہ کہ وہ جس کو لوگوں نے بطور خود اپنے قیاسات سے تجویز کر لیا ہے لہذا کسی طالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پر جا رہے ہیں بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے فَكُلُوا ذُكِرَ اسم اللہ اِن كنتم <مُؤمنين> پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ جملہ ان غلط طریقوں کے جو اکثر اہل زمین نے بطور خود قیاس و گمان سے تجویز کر لیے اور جنہیں مذہبی حدود و قیود کی حیثیت حاصل ہو گئی ایک وہ پابندیاں بھی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف قوموں کے درمیان پائی جاتی ہیں بعض چیزوں کو لوگوں نے آپ ہی آپ حلال قرار دے لیا ہے حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے اور بعض چیزوں کو انہوں نے خود حرام ٹھہرا لیا ہے حالانکہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ جہلانہ بعد جس پر پہلے بھی بعض گروہ مصر تھے اور آج بھی دنیا کے بعض گرو مصر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک ناجائز ہے اور اللہ کے نام کے بغیر جس سے ذبح کیا جائے وہ بالکل جائز ہے اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو ان تمام اوہام اور تعصبات کو چھوڑ دو جو کفار و میں پائے جاتے ہیں ان سب پابندیوں کو توڑ دو جو خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر لوگوں نے خدایت کر رکھی ہیں حرام صرف اسی چیز کو سمجھو جسے خدا نے حرام کیا ہے اور حلال اسی کو ٹھہراؤ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا کم وقدم میں حرم علیکم الر تم علیہ و ان كثر لا يضلون باهواءهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين اخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا کیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں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 وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے وَلَا تَأكُلُ مَِّا لَمْ يُذكَرِسُْ اللهَّهِ عَلَيْهِ وَإِهُ لَفِسقَ وَإِن الشَّطينَ لَُحونَ إِلَى أَوْلِيَ إِهِمْ لجَادِلُوكُمْ لجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطَعْتُمُهُمْ إكُمْ لَُشْرِكُ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسٹ ہے شیاتی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شک کو اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو شیاتی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکو کو اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ علماء یہود جوہلائے عرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے جو سوالات سکھایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مارے وہ تو حرام ہو اور جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے اس ٹیڑی ذہنیت کا جو ان نام نہاد اہل کتاب میں پائی جاتی تھی وہ اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں شبہات ڈالیں اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کر کے دیں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو یعنی ایک طرف اللہ کی خدا کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کے احکام پر چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا شرک ہے توحید یہ ہے کہ زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو اعتقاداً مستقل بذات متا مان لیا جائے تو یہ اعتقادی شرک ہے اور اگر عمل ایسے لوگوں کی تاج کی جائے جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود امر و نہیں کے مختار بن گئے ہوں تو یہ عملی شرک ہے